صورت الفیل بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و قیمت اور اس کی حفاظت کا غیبی نظام اس صورت میں سبق ہے کہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے جب اہل ایمان موجود نہ بھی تھے تو رب البیت نے اپنی دیگر کمزور مخلوق کو اس کی حفاظت پر لگا دیا اندازہ لگائیں کہ بیت اللہ کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا اہم اور ضروری مقام ہے